کر جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو <تكی> روح پیاسی کہاں سے آتی ہے روح پیاسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے کہاں سے آتی ہے یہ اداسی <تصفح> کہاں سے آتی ہے دل ہے شب سوختہ دل ہے شب امید دل ہے شب سوختہ امید تو نداسی کہاں سے <تصفيق> آتی کیا کیا کہنے؟ دل ہے شب سوختا امید تو نداسی کہاں, کہاں سے آتی ہے شوق میں ایشے وصل کے ہنگام شوق حس کروں کہ شوق میں ایشے وصل کے ہنگام ناسپاسی کہاں سے آتی ہے شوق میں ہے عوض ایش عوض وصل کے ہنگام ناسپاسی کہاں سے آتی ہے شوق میں ایش وصل کے ہنگام ناسپاسی کہاں سے آتی ہے ایک زندان ایک زندانے بے دلی اور شام ایک زندہ نے بے دلی اور شام یہ شباسی کہاں سے دان بے دلی اور شام یہ شباسی کہاں سے آتی ہے یہ سباسی کہاں سے آتی ہے آخر شرے کہ تو ہے پہلو میں تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو کے باسی کہاں سے <سؤال> آتی ہے پہلو میں تیری خوشبو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے روح پیاسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے